الذين آمنوا ابتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم محترم بذرقه عزیز دینی بھائیوں اور محترم ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اپنی عبادت کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مقبوض فرمایا جتنے انبیاء اس دنیا میں تصریف لائے جن کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے ان سب نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کی بندگی کی دعوت دی جو جس زمانے میں نبی رہا جتنے سال رہا وہ یہی محنت کرتا رہا اور آخری نبی جن پر نبوت ختم کر دی گئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا ایسے دور میں ایسے زمانے میں ایسے حالات میں جبکہ لوگوں نے ایک خدا کو تین سو ساٹھ خداؤں میں تقسیم کر لیا تھا کوئی گناہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کی زندگی میں نہ پائی جاتی ہو آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اکرام کے ساتھ رہنا ان کی زندگی میں یہ نہیں تھا بلکہ اونٹوں کے پانی پلانے کی جگہ پر آپس میں اختلاف ہوتا تو تو مے ہو جاتی یہاں تک کہ فساد ہو جاتا اور اس کا سلسلہ برسوں تک چلتا اتنی جہالت تھی چوری ڈاکہ عام طور سے اس زمانے کے اندر پھیلا ہوا تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا صرف اس وجہ سے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی یہ تو میرے لیے بہت شرم کی بات ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو دفن کر دیے جائے تو جس کے بھی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہ اپنی لڑکی کو لے جا کر گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیتا جا عام تھا شراب عام تھی شراب کے تصیبے لکھے جاتے تھے اس کی تعریفیں لکھی جاتی تھی اشعار کہے جاتے تھے اس کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں اور شراب جس کے گھر میں جتنی پرانی ہوتی تھی وہ اتنا ہی عزت سمجھا جاتا تھا لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اس کا مقام اور مرکبہ بلند ہو جاتا تھا اس وجہ سے دس کے گھر میں بہت پرانی شراب ہے لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا خدا کی بندگی کی دعوت دی اور یوں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کیسے نبی ہو گئے آپ کو نبوت کیسی مل گئی چالیس سالہ زندگی حالانکہ ان لوگوں کے سامنے تھی آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس کو وہ دیکھا کرتے تھے لیکن کبھی کسی دشمن نے آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا بلکہ اس دور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا سچا امین کہا جاتا تھا امانت دار لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے جب بھی کسی قسم کا اختلاب ہو جاتا اختلاف فوٹ پڑتا لوگ آپ کے پاس آتے آپ صحیح انصاف کرتے حق والے کو حق دلاتے دونوں لوگ خوشی خوشی واپس ہو جاتے لیکن یہ جیب بات سامنے آئی اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد اور امین و صادق کہنے کے بعد جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اپنی نبوت کا ایلان کیا تو وہی لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے محبت کا دم بھرنے والے تھے جو اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ عقیدت کسی کے دل میں نہیں وہی لوگ وہی رشتے دار وہی کنبے والے وہی قبیلے والے یہ سب کے سو آپ کے مخالف ہو گئے बात بات کیا تھی بات صرف تھی کہ تم ان تین سو ساڑھ بتوں کے خلاف بولتے ہو یہ تین سو ساڑھ بت ہمارے آڑے وقت میں کام آتے ہیں ہم نے الگ الگ کھاتے کا ایک ایک خدا بنا رکھا ہے جس کو جیسی ضرورت پڑتی ہے وہ برابر اس کھاتے والے کے پاس جاتا ہے اور اپنی درخواست پیش کر دیتا ہے یہ کیا کہ جو کام تین سو ساٹھ خداؤں سے نہیں ہو رہا ہے تم ایک خدا کی دعوت دے رہے ہو اور وہ بھی ایسی دعوت کہ ایک ہی خدا ہے وہی رب العالمین ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی ضرور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اسی نے سورج بنایا اسی نے چاند بنایا اسی نے آسمان بنایا آسمان سے بارش وہی برساتا ہے یہ سب اکیلا جو ہوا عزت کا دینے والا وہی ضلع کا دینے والا وہی نفع وہی پہنچاتا ہے نقصان وہی پہنچاتا ہے حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہلاکت اسی کے ہاتھ میں موت وہی دیتا ہے زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں یہ سب ایک کے ہاتھ میں اور پھر تم یوں کہتے ہو وہ خدا اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ وہ عزت کے نشے میں شلت ڈال دیتا ہے وہ حفاظت کے نشے میں ہلا کر ڈال دیتا ہے وہ صحت کے نشے میں بیماری ڈال دیتا ہے بیماری کے نشے میں صحت ڈال دیتا ہے یہ سب اکیلا خدا کرتا ہے اولاد کا دینا بھی اسی کی طرف اولاد کا نہ دینا بھی اسی کی طرف وہ جس کو چاہے لڑکے دے وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے وہ جس کو چاہے, جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی یہ کہ خدا سب کرتا ہے زمین سے فصلیں بھی وہی اگاتا ہے پتے بھی وہی لگاتا ہے پھل بھی وہی بناتا ہے اور پھل بھی ایسے بنایا کہ اس کے اندر رس بھر دیا اس کے اندر متاج بھر دی اس کے اندر مزہ بھر دیا اس خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں ابھی تک اور ہمارے باپ دادا بھی سمجھتے رہے اور ہمارے پردادا بھی یہی سمجھتے رہے کہ جو کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ تین سو ساٹھ چلا رہے ہیں ہمارا بھی ذہن کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ کی کیا غلطی ہے لوگ سمجھاتے ورسا بتاتے ورسا اگر ہم یوں کہیں کہ جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی میں تو ان کے ہاتھ میں دیا نہیں مرنے کے بعد کیسا دے دی دیا اور دینے کا تھا تو زندہ بنی میں دینا تھا اور پھر ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر وہ متقی پریزگار نیک اللہ کے محبوب ہے تو جنت کا دروازہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے قبر میں کھول دی جاتی ہے ادھر تو ان کا کیا تعلق اور اگر خدا خاص کا اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے اللہ کا محبوب نہیں ہے کہ وہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے دنیا کا اس سے کیا تعلق لیکن لوگ نئی دنیا سے تعلق رہتا ہے ارے خدا کے بندے عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت یہ تین ہی تو ہے نا کہ ہر چوتھا ملا دیتا اس میں عال دنیا آل میں برس آل میں عالم دنیا یہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں کہ میں سب کی زندگی لمٹ سب کی زندگی کی لمٹ ایک ساتھ زیادہ نہیں ایک ساتھ کم سا نہیں ایک دانہ کم نہیں ایک دانہ زیادہ نہیں ایک پانی کا قطرہ زیادہ نہیں ایک پانی کا قطرہ کم نہیں جس دن پانی ختم ہو جائے گا اس دن یہ ختم ہو جائے گا अच्छा फिर घर के पड़ोस में रहकर अगर कोई बीमार है तो उसकी आवाज उसके घर की दीवार को फाद कर उसके पास नहीं पहुंच रही लेकिन हमको समझाया ऐसा जा रहा है कि कैसे भी पुकारो वो आवाज देते कैसे भी पुकारो ذرا ابا کو تو پکار کے دیکھ ان سے زیادہ تعلق تھا تمہارا زیادہ محبت تھی ماں کے قدموں کے نیچے جنت باپ جنت کا دروازہ محبت کی نظر سے دیکھو تو حج عمرے کا ثواب مل جائے یہ ایسے لوگ گھروں میں تھے کسی ولی کا کسی قطب کا کسی غوث کا وہ مقام نہیں ہے جو ماں اور باپ کا قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہے اتنے بڑے ولی تو گھر میں ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو براہ راست عرص کو جا کے ٹکراتی ہیں ایک کلمہ طیبہ دوسرے والدین کی دعا اب خوش ہو کر دعا کر دیں تو قبولیت میں کوئی دیر نہیں نیا ہو کے دعا کر دیں تو بھی قبولیت میں دیر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر سزا کی ہر عمل کی سزا مرنے کے بعد ہے لیکن جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے خدا دنیا ہی میں اس کو سزا دیتا ہے اتنے بڑے بزرگ گھر میں ہیں ان سے تو پریشان ہو گیا سب سے دعا کرنے کا بول رہا بڑے میں طبیعت بہت خراب ہے دعا کرو یہ نہیں بولتا ہے کہ ان کے صحت کے لیے دعا کرو بلکہ اندر میں یہ رہتا ہے کہ جلدی سے مر جائے اس کی دعا کرو بہت دن سے پلنگ پر پڑے ہو غنی مت سمجھ اللہ تیرا گھر میں وہ ذات تیرے گھر میں ہے جو جنت کا دروازہ ہے کر لے خدمت ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام باپ کا مقام والدین کے درجات جو قرآن پاس میں بتائے گئے ہیں ایک جگہ تو فرمایا لا بدو اللہ اچھا ہو بالوالدین بل اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس سلوک کرو یہ گھر میں ہیں لیکن گھر کی کتنی بھی اچھی بریانی پکے تو اچھی نہیں لگتی ہوٹل میں مکھا ملا کر اگر وہ دے دے رہا تو نکال کر ٹیبل پر رکھے گا اور کھاتا چلا جائے گا گھر کے اندر بہترین قسم کا کھانا پکا اس کو پسند نہیں آئے گا لیکن جب باہر جائے گا تو چاہے کیسے ہی کھانا پکے اس کو کھا لے گا تو یہ ولایات کا مقام یہ اتنا اونچا مرتبہ اتنا اونچا درجہ والدین کا جس کو قرآن و حدیث میں فرمایا گیا ہے اس کو تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ کے ولیوں سے کس کو محبت نہیں ہے جتنے ولی دنیا میں گزرے ہیں لیکن ولی وہ جس کو اللہ اور اس کا رسول کہے ولی ہے اس کی نشانیاں بتائی قرآن کی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو جلدی سے ولی کو پہچان لیں گے آپ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کپڑے پھٹے ہوئے رال ٹپک رہی ننگا دھڑگا اس کو بابا کہنا شروع کر دیتے وہ اگر دفن ہو گیا ارس شریف مناتے ارس شریف پھر اس میں عورتوں کا جم گھٹا پھر اس میں قوالی کا پروگرام پھر چادر کا انتظام پھر پھولوں کا انتظام پھر اگل بکتی جو زندگی بھر بدبوئی میں رہا اس کو مرنے کے بعد خوشبو پہنچا رہے ہیں کم سے کم عقل سے دماغ سے تو سوچو ہر ایک محبت تھی تو اس کو نہلانا تھا کپڑے پہنانا تھا اس کی خدمت کرنا تھا سردی میں بارش میں بے سارا وارتا پھر رہا تھا اس کی طرف نظر نہیں گئی لیکن اس میں زیادہ دخل وری مٹے والوں کا زیادہ ہے وہ جس کو باوا بنا دے وہ باوا بن جاتا ہے اور کچھ باوا گری کا دھندہ بھی ہے اچھا چل رہا ہے عروج پر ہے دھندہ اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کی تو ضرورت ہے ہی نہیں سند کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے جو چیلے چپاٹے ہوتے وہ ذرا چالاک ہونا یہ اس کو ہوا میں اڑاتے ہوئے گمرائی ہے ولیوں سے محبت بزرگان دین سے محبت اللہ والوں سے محبت اس کی تعلیم تو اللہ کے رسول نے دیے اور عجیب انداز سے فرمایا کہ جو سص اللہ سے کسی ولی سے اللہ سے کسی ولی سے دشمنی رکھے اچھا دشمنی کیوں رکھیں گا اپنا کیا بگاڑے انہوں نے کیا بگاڑے کوئی نقصان کیے کوئی ہماری خاندانی دشمنی ان سے اچھا کوئی جان پہچان کے ہیں اپنے وہ یا اپ کو پہچانتے یا وہ اپنے کو پہچانتے جان نہیں پہشان نہیں اور خاموخواہ کے دشمنی انہوں نے اپنے کو کچھ بولا نہیں اپن نے ان کو کچھ بولے نہیں لیکن لوگ تھوک کہتے سر پر یہ ولیوں کے خلاف ہیں خلاف کائکے کس چیز کے خلاف زبردستی سر پر لا کر ایک بوجھا کہ اگر ایسا پرچار کریں گے تو اپنا دھندہ ذرا ترقی کرے گا لوگوں کو مسجدوں سے نکالنا اور قبرستان میں پہنچانا مسجدوں کو خالی کرنا عرشوں میں میلے جمانا एक धंधा हो गया है ये, ये इसमें से एक सौ चौरासी सफा देखो आप इन्होंने क्या क्या लिख मारी उनकी है और देखो इसमें कितने नशाने लगा के रखे इतने तो सुना नहीं सकता मैं हुजूर मजदूर की क्या पहचान है सवाल करने वाले ने सवाल किया سچے مجوب کی پہچان ہے کہ شریعت متحدہ کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجازد میں تھے احمد آباد میں مزاج شریف ہے میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں زنانا رکھتے تھے دیکھیے یعنی بریلی سے وہاں زیارت ہو گئے بریلی شریف کا احمد آباد کہاں اور کہنے وہ زمانہ بنا رکھتے تھے ایک بار شہید کا بادشاہ وہ کادی جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے ان کا فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی آبداری حد سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میں بھیج یہ اپنا سوہاگ لے لے دیکھئے بارش بھی میں تو چوڑیاں بوڑھتی یہ اللہ میاں کی بیوی اور اعلیٰ حضرت اس کی زیارت ہو گئے یعنی تمہارا عقیدہ ہے کہ ہلوائی کا کوئی دکان ہے سیو چوڑے کی کیا ہے کیا ہے تم مجھے دین شہ الاسلام حضور پورنور رضی اللہ عنہ اور ایک آدمی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں اللہ کی جو جورو ہوں اس کے پاس تم جا رہے اور چوڑے پھوڑنے کا کہہ رہا ہے اور آسمان کی طرح منہ اٹھا کر فرمایا میں دے یہ اپنا سوہاگ لے لے یہ کہنا تھا کہ گھٹان پہاڑ کی طرح اٹھی اور جل چھل بھر دیے اب آپ اندازہ لگائیے یہ ایسے پیر ہے یہ ایسے مڑی یعنی سیدھا یعنی کہاں ہے ان کا سیدھا کیا ہے ان کا سیدھا ایک واقعہ تو سن کر آپ کو حیرت ہوں گی وہ جو میں سنانا چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علام کو میراج ہوئی سوالاخ ندیوں میں سے کسی کو نہیں ہوئی لیکن احمد رضا خاں یہ لکھ رہے ہیں ایک واقعہ تو سن کر آپ کو حیرت ہوں گی وہ تو میں سنانا چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ سنوں کو میراج ہوئی سوا لاکھ ندیوں میں سے کسی کو نہیں ہوئی لیکن احمد رضا خاں یہ لکھ رہے ہیں میراج میں میں بھی تھا ارے پیدا نہیں ہوا تھا نا پیدا بھی نہیں ہوا نا ان کی پیدائش جو ہے میں بتاتا نہیں ان کا سمجھنا ان کی پیدائش جو ہوئی ہے تیرہ سو چالیس بجلی میں اور وفات ہوئی ہے ان کی اٹھارہ سو باون یہ عیسوی میں باپ اندازہ لگا یہ انہتر سال کی عمر ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا لکھے کہ میراج مجھے بھی ہوئی اب میراج کے اندر کیا کیا دیکھا انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ کو بہت تعجب ہوگا ہے نا کہ میراج کیسی ہوگی تین سو ترتالیس سفر نکالی پہلی بات تو یہ کہ حضور کو حضرت جبرائیل لینے آئے ان کو کون آنکھ لینے گئے حضرت جبرائیل نے ساتھ میں برا لائے ان کے واسطے کون سی سواری آئی تھی حضرت جبرائیل حضور کو بیت المقدس لے گئے یہ وہاں آئی نہیں کیا ہو گیا تھا حضور نے امامت فرمائی سوالات نبی مقدمے بنے آپ وہاں نہیں تھے اور وہاں سے سفر شروع ہوا ساتو آسمان کا طے کیا اور ایک مقام پر پہنچے حضرت جبرائیل روک گئے اور حضور نے فرمایا جبرائیل آگے نہیں بڑھتے کہنے لگے میری حد ختم ہو گئی اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پل نہیں پائیں گے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری حد ختم ہوئی میں آگے جاتا ہوں رکے سے تو پردے سے آواز آئی رکے سے تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے کہا ان کو آگوں سے رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں تو حضور تو میرا آدمی ایسے کشید لے گئے احمد رضا خان کو کس نے بولایا سواری کیا تھی لینے کے لیے کون آیا تھا اور گئے بھی تو کہاں گئے بیت ال معمور کر گئے جو فرشتوں کا قبلہ ہے دیکھیے بابا فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور یہ پیدا بھی نہیں ہوئے چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں بی المام پر یہ کہتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی انبیاء بیا بھی اچھے بولتے اس میں اور پھر اس کے بعد میں تمام انبیاء اور مرسرین کے ساتھ نماز پڑھی اور بیت المعمور میں سب انبیاء اور امت مرحوما نے بھی کچھ لوگ پہلی سب میں تھے کچھ دوسری میں اور کچھ تیسری میں کچھ وہ شپوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھی فرق مراتب میں فرق مراتب تھا ان میں کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ کے میلے یعنی بیت المعمور پر گئے कुछ के सफेद कपड़े थे और कुछ के मैले सफेद वाले साले ही नहीं और मैले जैसे हम गुनाहगारों ने खुदकबूल कर ले रहे हैं मैले कपड़े पहनकर जाना चाह रहे ईद में तो अच्छे कपड़े पहनता आदमी जुमे के तो अच्छे पहनता कोई मेहमान आया तो अच्छे पहनता मेरा जा रहा था मैले कपड़े पहनकर अब कपड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता पैदे नहीं हुए थे तुम تو بولتے ہم میلے کپڑے پہن کے گئے تھے اور سب نے بیت المور میں نماز پڑھی احمد رضا فا کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بیت پر ان کو میرا جی میری کتاب نہیں یہ ان کی صحیح ہے اپنی ایسی ایسی شکلیں اور ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے اندر پیدا کر دی ہیں کہ محترم بدوگر دوستوں آدمی کا ایمان و علم جو ہے وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا کرنا کیا کرنا اور میں کہتا ہوں کیا کرنا انہوں نے احمد رضا خانے تو اپنے ماننے والوں سے کہا کہ برہمن بھی اگر پڑا دینے کا تو ہو جائیں گا दो सफा सुनो रजा खानियों का अगर ब्रहमन पढ़ाए तो हो जाएगा निका इजाबल का नाम है दो सौ बत्तीस निकालो जी तभी वाला पढ़ाए तो होता नहीं जमा वाला पढ़ाए तो होता नहीं देवंदी पढ़ाए तो होता नहीं ये देखो क्या लिख है अगर वहां भी ने पढ़ाए तो हो जाएगा या नहीं सवाल किया ڈیڑھ سال نکاح تو ہو ہی جائے گا اس واسطے کے نکاح نام باہمی ایجاب و قبول کا ہے اگرچہ برہمنی پڑھاوے دیکھیے ان کا نکاح برہمن بھی اگر پڑھا دینا تو نکاح ہو جائے گا چونکہ وادی سے پڑھوانے میں اس کی تعلیم ہوتی ہے جوارا مائ لہذا بچنا چاہیے مگر برہمن سے پڑھا تو ہو جائیں گے اب یہ وا کا لفظ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے بے چارے پر عبد الوہب پر اب آپ کہیں گے کیسا وہ جو آدمی تھا اس کا نام ہے محمد اس کے باپ کا نام ہے عبد محمد اتنے عبد الوہب ان کی ہوشیاری کا اندازہ لگائی. اگر ان کو محمدی کہیں گے تو لوگ تو بولیں گے برابر تو ہے یہ حضور کو مارنے والے ہیں نہ یہ محمدی تو وہ محمد چھوڑ دیا اس کے باپ کو پکڑے ان کے باپ باپ کا نام تھا عبد الوہار تو بس کرنے لگے وہاں چلا اب یہ وہاں بھی وہاں بھی چلا اکثر وہ ذمہ دار محمد ہے جس نے کے خلاف اتنی شدت اختیار کی اتنی شدت اختیار کی کہ یہ سب وہ گھبرا لے اور محمد بن عبد الوہب کو پکڑا تو جس نے یہ کام کیا اس کو چھوڑ دیا اور عبد الوہب کو پکڑے اور وہ بھی وہ بھی کہنا شروع کر دیا تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا پھر وا بلامیہ کا نام ہے ہم اللہ والے ہیں تم کو بھی معلوم نہیں کون ہے ان کو بھی معلوم نہیں کون ہے تو پھر تم بولو وہاں بھی تو ٹھیک ہے ہم اللہ والے لیکن وہاں نام کا جو آدمی ہے اس کا اس بدت سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل جو تعلق ہے وہ محمد نام کا شخص تھا لیکن ہوشیاری سے چالاکی سے اگر ہم ان کو محمد جی کہیں گے تو وہ تو اپنے پر سارا بوجھ آ جائے گا جیسے کسی صاحب نے کہا وہ صادق نہیں بولے کاجب ہے اچھا میرے باپ سے زیادہ تم کو معلوم ہے اے نہیں؟ ارے میرا نام محمد صادق ہے اور تمہارے دارمانے نام بدلنے کا تو محمد کاجب رکھو بھی میرے پر تھوڑی آپت آئے گی میرا نام محمد صادق ہے میرے نام سے بھی نفرت ہو گئی تم کو اچھا اتنا خراب بولا تھا کہ میں ارے میں نے تو نک میں دیا تھا تم کو میں تو بہت اچھا اچھا بولا تھا اب تم کو برا لگ گیا تو اب کیا تم ہم کو بول رہے کھچڑا کھاؤ تو برا لگتا برا مان گئے ہم کو لگتا ہی نہیں میں ارے ہمارے خط کے پیسوں کی کھچڑی رہتی چندے کا ہی نہیں نا ہم وہ تم کو مبارک ہم برا مان گئے نہیں ہے. برا کہ تم مان گئے کہ پوری خورچن اوپر لے کر آ گئے. تم نے اتنے دنوں سے ہمارے علماء کو بولا ہمارے بزرگوں کو بولا ہم نے برا نہیں مانا ہم نے ذرا سے بولے تو برا مان گئے اور ابھی تو پورا بولے نہیں ابھی تو بہت ہے احمد رضا خاں کا عقیدہ ہے قرآن نامکمل ہے صفا نکالو جی بتا دو سو پچیس سفا نکالو اللہ تعالی کا ہے اللہ حکمل تو لڑکوں دین رکھوں وہ اسلوم تو اللہ کو رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کے دن تمہارا دن مکمل کر دیا جب خدا چاہتا ہے وہ مکمل ہو گیا لیکن احمد الضافہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے اور جب قرآن مکمل نہیں ہے تو دین کہاں سے مکمل ہو جائے گا سنیے یہ ملفوظات ان کے اور صفحہ نمبر دو سو چوبیس اور پچیس قرآن عظیم کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا اگرچہ معنی ان الفاظ کے ساتھ ہے لیکن ان مانی کا علم میں ہونا کیا ضرور نبی کلام الہی کے سمجھنے میں بیان الہی کا محتاط ہوتا ہے سماعین بیانہ اور یہ ممکن ہے کہ بعد آیات کا نسیا ہوا ہو یعنی ممکن ہے بولتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرآن بھول گئے ہیں بتائیے ان کا عقیدہ کچھ کچھ والا ارے ہم نے تو بولی نہیں ابھی تک تمہارا اتنا پتارا کھولے ہی نہیں بہت ہے نا اس میں میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا. بہت لسٹ نکال کے لیا تھا आपका भी दिमाग जो है बहुत बोझल हो रहा है कि ऐसा कैसा इस तो बड़े आदमी ने लिख दिया लिखेज बैसा बिल्कुल पगलिया था ना ये चश्मा पेशानी पर रख लिया पूरे घर में घूम रहा है, औरत को कल्ला करा मेरा चश्मा कहाँ है मेरा चश्मा कहाँ है अब औरत बोल रहे तुम्हारा चश्मा तुम्हारे सिर पर है ना बोले क्यों जुलम कर रहे इतना बीवी ने खाना लाने के लिए दस्तर बिछाया अब सालन पहले लाकर रख दिए पी लिया गड़ी ने रोटी लाई तो बीवी पूछेंगी लेकिन मैंने सालन रखी थी ना लाकर तो बोले वो तो पी लिया मैंने रोटी क्यों नहीं लाई जब से بعض دفعہ اسی حرکتیں کیا کرتا تھا یہ اس کا کچھ نہیں اب وہاں اللہ میاں کی جوروں کی بات جو آدمی جا سکتا اس کے عقیدے کا کیا بھروسہ ہے اس کے ہیں کم سے کم تم نے شریعت کے بعد میں رکنا چاہیے تھا ایک بات اور سمجھ دیجئے کسی کا شخصی فیر آپ گمراہ نہیں ہوں گے کیسے کسی کا شخصی فیر آلو نہیں بن سکتا اس کا انفرادی عمل ہے جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جب بیت اللہ ہم گئے تو کالا جوتا نہیں پہنتے تھے کیوں نہیں پہنتے تھے کہ بیت اللہ کا غلام جو ہے وہ بھی کالا ہے اس کی عزوت جو ہے میں اپنے جوتے کو دینا نہیں چاہتا اس لیے جوتے ہی نہیں پہنتے تھے یہ ان کا انفرادی فیل شریعت میں کا جوتا پہننا منع نہیں ہے مدینے جا رہے ہیں تو اوپر سے اتر گئے ننگے پیر چل رہے پیر لو لان ہو گئے ان کا شخصی فیل ہے ایسے ہی اور جتنے قابل ہیں مزدور ہیں ان کا شخصی فیل ہے وہ شریعت نہیں بن سکتا حضرت غوث غوثات نے فرمایا جو معمولی سنت کو چھوڑ دے وہ بلی نہیں ہو سکتا جو حضور کی معمو سنت کو چھوڑ دے وہ بلی نہیں ہو سکتا لیکن لوگوں کو گھمانے کے واسطے انہوں نے احمد رضا خان کو اتنا بڑا آدمی بتا دیا اور عاشق رسول ان کو بنا دیا حالانکہ اس کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں نماز سے واسطہ نہیں روزے سے واسطہ نہیں اور پھر جتنے جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو روکتے نہیں ان کو منع کرتے نہیں امر بل مارو کو نہیں ان مرکز زندگی دن میں نہیں اللہ کے رسول نے ایک فرمایا اگر تم میں طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روک دو اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دو اتنی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جان کا خود رک جاؤ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے لیکن بولتے نہیں بیاج کھانے والوں کے آواز آؤتے کھاتے برلی مٹکے والوں کے یہاں نیاس کھاتے ہے نہیں غلط بات ہے شراب کی دکان والوں کے قرآن کھانے پڑتے اب پھر یہ تمہاری تو ہے جتنے ڈھول تاشے والے ہیں تازے والے ہیں سوارا والے ہیں چادر والے ہیں وہ بل والے ہیں وہ مٹکی کا جو چل رہا وہ بھی تو تمہاری ہے نہیں یہ جائز ہے بولے تو نا جائز ہے اس کے بعد میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قوالیاں یہ اراد یہ توائدے یہ سب تمہاری تو برکت ہے ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ مزاروں پر بزرگوں کے یہ خرافات مت کرو یہ جائز نہیں ہے تم وہاں جاتے وہاں تم شریک ہوتے گئے اگر بچہ کی دھونی مہی کی دیتے اچانے کی راک لوگوں کو پورے باندھ باندھ کر تم کتو تک کتو کو گیارہ روپئے میں دیتے وہ ہوئے کلاس گیارہ روپئے لیتے نا تم گانجے والے تمہارے سامنے ان مزاروں کے اوپر چلن پھوٹتے تم روکتے نہیں نا گانجے کے پورے جو ہم مزاروں کے گلاف میں رکھتے نا باور کے اگر پولیس والے آ کر پکڑے تو ہمارا نہیں وہ باور کا ہے یہ سب تمہاری حرکتیں یہ تمہاری زبان بند کرنے کی وجہ سے ہے لیکن اللہ کا بدل ہے حق حق ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی وہ ملے گا جتنا بھی دبا ہو اسلام کی فطرت ہے اس کو کوئی کما نہیں سکتا حق جو ہے وہ چمکتا ہے چمکتا رہے گا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ لدی رسل رسول رہو لے رہی نے کل لی بلاؤ کرے اس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے حجاب دے کر بھیجا ہے کو بھیجا ہے لے یوز رہے کل کہ ہر دینوں پر اس کو غالب کر دیں چاہے مشرق لوگ اس کو ناپسند کرے جب اسلام تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اللہ نے فیصلہ کیا ہے دین کو چمکانے کا دنیا کی کوئی طاقت نہیں رو سکتی اور اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں دین کو چمکتے ہوئے لیکن چمکا को کو से سے بڑی دشمنی اس نے نکلنا نہیں کیونکہ اس کو رات کو دکھتا دن کو دکھتا نہیں اس سے پوچھو تیری تمنگا کیا ہے تو وہ یہ کہے گی دن بھی رات ہو جائے کیونکہ رات کو بھی دکھے گا پھر دن کو بھی دکھے گا یہ نہ نکلے ارے سورج تو نکل کے رہے گا اپنے وقت پر نکلے گا تو بھی لٹک کے سیدھی لٹک وہ تو نکل کے رہے گا اور ایسا نکلے گا کہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا خدا کی جی سسم آپ تارے نموت رمو پوری دنیا, دنیا کتنی میں چمکے گا چاہے دنیا کتنی ہی میں بنا لی چاہے دنیا کتنے ہی پلان بنا کتنا کمزرف ہے یہ غبارہ چند پھوکوں میں پھول جاتا ہے کتنا کمزرف ہے یہ غبارہ چند پھوکوں میں پھول جاتا ہے جب امینہ عروج پاتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے اپنے اوقات میں رہو دین ہے یہ شریعت ہے یہ مسلمان دین پر اپنی جان کو نسار کرتا ہے قرآن کے افرو پر اپنی جان کو نسار کرتا ہے تمہارا عقیدہ ہے قرآن نامکمل ہے یہ تو شیوں کا عقیدہ ہے یہ تمہارا عقیدہ شیوں سے میں کھاتا ہوں تمہاری دوستی ہے کاجیانوں سے بھی دوستی ہے تمہاری شیوں سے بھی دوستی ہے تمہاری میں تمہارے احمد رضا خان ہاں یہ خاصاب نہیں ہے ان کے دادا تقی علی ہے نقی علی ہے کاظم علی ہے کان کاچے ہو جائیں گے اوپر سے علی اور نیچے کھا کہ چاول پکا کے کھلا دیے تھے کہ ہم خاصا میں آ رہے ہیں نام میں بھی گھوٹالا ہے ان کے ان کے نام مختار تھا وہ تو اچھا ہوا بدل دیے نہیں تو مختار کل بنا دیتے بھائی لوگ پھر بعد میں عبد ال مستفا اپنے کو لکھنے لگے میں مستفا کا بندہ ہوں یعنی عجیب عجیب حرکتیں کی انہوں نے پھر احمد اور لگ کتنے نام ہیں ان کے حضور کے نوے نوتر نام ان کے بھی گنو توج جاتے جن کے رن کے نام کس نے کیا لکھا کس نے کیا لکھا کس نے کیا لکھا اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہود و نصارہ میں بہتر فرقے ہوئے میری امت میں ترہتر فرقے ہوں گے صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی ہم بہتر اور یہ ترہتر کے بارے میں آپ سے کیا سوال کریں اپنے آپ کی امت میں ترہتر پھرتے ہوں گے کل لگے ہاں ایک پیکا جنت میں جائے گا اور بہتر جہنم میں جائیں گے تو صاحب نے فرمایا اللہ کے نبی ہم بہتر کے بارے میں نہیں پوچھتے ہم کو صرف ایک فرتے کے بارے میں بتائیے وہ کون سا کرتا ہے جو جنت میں جائے گا حضور نے بتا دیا ما آنا علیہ ہی ہے و صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ آئے یعنی جو طریقہ میں بتاؤں اور جو طریقہ اپنایا صاحبہ نے وہ طریقہ اگر تمہاری زندگیوں میں ہے تو وہ فرقہ جنت میں جائے گا اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور راستہ اپناتا ہے تو وہ فرقہ اس راستے پر نہیں جا سکتا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے محترم بدوگر دوستو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو وسیعت کی میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جاتا ہوں ایک چیز قرآن پاک ایک چیز قرآن پاک اور دوسری میری سنت قرآن کو دیکھو اور میری سنت کو دیکھو اور زندگی چوبیس گھنٹے کی جو تمہاری ہے اس کے مطابق گزارو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ڈال کا فکر بھی اگر آئے گا تو تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اللہ کی راہ ہے ابھی بھی کھلی آساروں نشا سب باتی ہے اللہ کی راہ ابھی اب کھلی کھلی و نشا سب باقی ہے اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا جب سر میں ہوائیں کاپ تھیں سر سب جو سجر امید کا تھا جب سر سر اے چلنے لگی اس پیڑ میں پھلنا چھوڑ دیا اور میں تو یوں کہوں گا اب بھی سمجھو کہ سمجھنے کے کئی پہلو ہیں اب جس ہم لوگ کو سمجھنے کے کئی پہلو ہیں ورنہ دنیا میں انگوشت نمای ہوں گی لوگ انگلوں سے بتائیں گے یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو خدا کی کتاب مانتی تھی یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو ایک مانتی تھی یہ وہ قوم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی تسلیم کرتی تھی آج دلیل خار ہے رسوا ہے محترم بزرگ دوستو اب بھی سم لوگ کہ سمجھنے کے کئی پہلو ہیں ورنہ دنیا میں انگوشت نمای ہوگی بس en la cara